لو جب تو بنائی گئی دو فرمایا نحمدو ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و و علی آله واصحابه و بارک وسلم صلی علی السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے نوین حضرت شفیق بن ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبانی طور پر تو چار چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ میرے موافق ہیں لیکن عمل میں مکمل طور پر مجھ سے دور ہیں پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں لیکن کام مکمل طور پر آزادوں جیسے کیا کرتے ہیں دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کفیر ہے اور وہی وہ ہمیں رزق دیتا ہے لیکن دنیا میں کچھ حاصل کیے بغیر ان کے دل مطمئن نہیں ہوا کرتے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کی معلومات جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کے بغیر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور چوتھی بات یہ ہے کہ موت کا وقت بدل نہیں سکتا یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت بدل نہیں سکتا مگر کام وہ اس قوم جیسے کیا کرتے ہیں جو یہ سمجھتی تھی کہ موت کبھی نہیں آئے گی کل کچھ اور کلام کروں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے حقفے کی بات و کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے اقبال حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ اس ایوان میں تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد العزیز ممتاز معبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ما ہیں ماشاءاللہ اللہ ہیں تشریف رکھتے ہیں محترم جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیاری آواز سے نوازا ہے نہ صرف ناخواہ ہیں بلکہ نازگو شاعر بھی ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ناخواہ ہیں محترم جناب سبی الدین سبی رحمان صاحب ابتدار ناظرین میں آج بات کر رہا تھا حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول حوالے سے انسان بہت ہی ناشکرہ ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے انسان کو سانسیں عطا کی ہیں انسان کو بولنے کی قوت عطا کی ہے انسان کو علم عطا کیا ہے انسان کو شعور عطا کیا ہے انسان کو فکر عطا کی ہے انسان کو مشاہدات اور تجربات کی بچی میں اس نے اس حد تک کندن بنایا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو صحیح طور سے تپا لے اور سمجھ لے کہ مقصد حیات کیا ہے تو بہت آسانی سے اپنی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے ناسین اور میں وہ زندگی کی بات نہیں کرتا جو دنیاوی زندگی ہے بلکہ میں تو اس زندگی کی بات کرتا ہوں جو حقیقت میں دائمی زندگی ہے اور اس کا ادراک اس وقت ہوا کرتا ہے جب انسان اپنی موت کی تیاری کیا کرتا ہے کیونکہ اس زندگی میں جس زندگی کی ہم بات کرتے ہیں ناظرین اگر اس میں رہ کر انسان اپنی موت کی تیاری کر لے تو در اصل اس دائمی زندگی کو پا جاتا ہے جس کو پانے کا وہ متلاشی ہوا کرتا ہے ہم کہتے تو ہیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ایک وقت متعین کیا ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم زمین پر اپنے پیر رکھا کرتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ رکھا کرتے ہیں کہ شاید ہم زمین کے کلیجے کو پھاڑ دیں گے اور زمین پر اس انداز سے چلا کرتے ہیں کہ شاید ہم آسمان کے سینے کو چھیر دیں گے لیکن ہم نہ زمین کے کلیجے کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آسمان کے سینے کو چھیر سکتے ہیں ہماری اوقات فقط اتنی ہے کہ ایک سانس اندر جائے تو پتہ نہیں باہر آئے گی اور ایک سانس باہر آئے تو پتہ نہیں کہ جائے گی کہ نہیں جائے گی آج نازی مغفرت کے اشرے کی ابتدا ہو چکی ہے اور آج میں اس ایوان میں کلام کرنا چاہوں گا موت کے موضوع پر ویسے یہ موضوع میں گفتگو اس پر پہنچ کرتا رہا ہوں لیکن آج اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اس رمضان اور مبارک میں ہمیں کس انداز سے اتنی مفرت کروانی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے احتجا کرتے ہیں ناظرین اس گفتگو کی بہت کم وقت میں آپ کی بہت کم کالز ہم شامل کر پائیں گے لیکن چاہوں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں تاکہ سیوان کے ذریعے سے آپ کی آواز سارے زمانے کی سزا بنے میں آپ تمام احباب کا بہت ہی مشکور ہوں اور کرتا ہوں امدید کہتا ملو ہوں علامہ صاحب آغاز ہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی کوئی مذہب کوئی نظریہ کر ہی نہیں سکتا موت کیا ہے اللہ مذاہب بسم اللہ الرحمن الرحیم موت ایک ایسا حقیقی امر ہے کہ جس میں کسی بھی مذاہب اور کسی بھی ادیان کے اختلاف نہیں موت کی تعریف ہم اور موت کی پہچان دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جسم کا روح, روح کا جسم میں ہونا اور جسم سے نکل جانا کہ جب تک روح جسم میں موجود ہے تو حیات برقرار ہے اور جس وقت وہ روح جسم سے نکل گئی تو موت واقع ہو گئی اس کو علم کلام کے ماہر علماء متکلمین اس کو موت عادی کہتے ہیں کہ آدت اسی کو موت کہا جاتا حقیقی یہ موت نہیں اس لیے کہ ہائی زندہ رہنا یہ اللہ رب العزت کا نام ہے اور اس کے لیے جسم اور روح کی بات تصور کرنا کسی طور پر بھی متصور نہیں ہو سکتی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم میں روح کا ہونا حیات ہے اور روح کا نکل جانا یہ موت ہے یہ تو موت عادی ہے جو آدت ہم دیکھتے ہیں حقیقی موت یہ ہے علم کلام کے ماہرین اور بالخصوص علامہ ابوالبرکات نصفی علیہ رحمت نے تشیر مدارک کے اندر اس کی بڑی بنیادی تعریف فرمائی ہے فرمایا ایک ایسی صفت جو انسان کے اندر عیم اور قدرت کا احساس برقرار رکھے تو وہ صفت کہ جب اس کے اندر شعور اور احساس علم و قدرت برقرار رہے یہ حیات اور جب وہ صفت کہ جب اس سے شعور شعور حیات یعنی شعور علم و شعور قدرت جب اس سے ساکت ہو جائے زائل ہو جائے تو یہ ہے موت حقیقی थी थी थी یعنی آپ کا فرمانا یہ کہ ایک تو جسمانی موت جس کو آپ نے جو ہے وہ دنیاوی موت سے جو تعبیر کی اور ایک وہ بات جس میں حقیقی موت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں شعور فکر نظریات سوچ مشاہدات تجربات علم جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت کی حیات جو اس کا صفت خاصہ ہے حی اس کے معنی کہ ہمیں جو ہے کہ پہچان حاصل ہو جائے کہ جسم میں روح کر رہنا یہ حقیقی حیات نہیں ہے اور اس کا نکل جانا یہ حقیقی موت نہیں ہے حقیقی موت یہ ہے کہ جب بالکل وہ صفت زائل ہو جائے وہ خوبی زائل ہو جائے جس میں انسان کے اندر شعور رہتا ہے اور گویا کہ یہ شعور جب تک برقرار رہے گا تو وہ حیات باقی رہے گی روح کا اس کے جسم میں ہونا حقیقی حیات کے لیے ضروری ہے یعنی موت اصل میں وہ ہی کہ انسان مقصد حیات سے اگر پھر گیا یا ہج گیا تو حقیقی طور پہ اس کو موت واقع ہو گئی نازی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوبے کے بعد خواتین و وزرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی سویل العظام جدی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب اور آخری میں تشریف فرما ہے جناب سید سبی الدین صبح رحمانی صاحب شامل کرتے ہیں جناب اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس ایوان میں انتہارے سے لمحات میں کون ہے السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے سبھی بھائی آپ کی جانے باتیں ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ والی وسلم چند نے saw کم ہے میرے مجھے بھی اپنے رستا دو شما the ماشواللہ. شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام شاہد ہے میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں جی شاہد فرمائیے میرے دو تین کوشچن ہیں جنہیں کافی کوششوں کے بعد فون ملا جب سے جی. شروع ہوئے. پہلا کوشچن ہے ہم. کہ میری وائف نے ایک منت مانگی تھی جب میرا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں تو اس وقت کافی کافی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی صاحب بہت کم وقتے بریک پہ جانا ہوگا پلیز پرسائز کر کے ذرا بیان کریں پلیز جی وہ اس طرح تھا کہ جب میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں عمرہ کروں گی اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل تو عمرہ اس وقت اس کے بعد کچھ حالات کیونکہ سال لگ گیا تھا اس کو ٹھیک ہونے میں کچھ حالات ہو گئے <تصفح> کہ عمرے کے آپ میرے ساتھ رہیے گا شاہد صاحب میں انشاءاللہ شاء آپ کو جوائن کروں گا بریک کے بعد ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صقفے کے بعد <تصفح> دا ہو چکی ہے اسی مناسبت سے آج ہم موت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مغفرت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے ابھی جناب شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کے سہوان میں اور دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے جنید بھائی آپ جی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے جی شکر ہے اللہ کا میں فضیہ بات کہہ رہی ہوں اور سب سے پہلے تو یہ جو نات خواہ سے رمضان کے متعلق انہوں نے کلام پڑھا تھا وہ سنا اور ایک حضر. سوال پوچھنا ہے <سؤال> کہ کی <سؤال> کی کیا وہ کون سے ایسے ہم کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں دنیا یاد کرے جیسے ہمارے بہت سے بڑے بزرگ گزرے تو انہیں ہم یاد کرتے ہیں ٹھیک <سؤال> ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> یعنی موت کے بعد لوگ جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھیں اور آپ زندہ رہیں لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ کی جانباتے ہیں اب سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ڈسکشن کے دین اسلام میں موت کا تصور کیا ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ, الرحیم اللہ الرحیم صلی علی محمد و علی محمد بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب موت کا انکار کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے ایک دن مرنا ضرور ہے تو موت کا انکار کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے اب آئیے دین اسلام کی جانب کہ دین اسلام کا موت کے بارے میں تصور کیا ہے اللہ رب العالمین پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کئی تک فرون باللہ وخن تم ام واتن فاخ یا تمحیق <مَيُحْيكُم> کہ تم اللہ قبار کا وطالعہ کی بارگاہ میں کیسے انکار کرتے ہو اس کی ناشکری کیسے کرتے ہو حالانکہ تم معدوم تھے معدوم سے تم عدم میں تھے عدم سے اس نے تمہیں وجود بخشا وجود ادا فرمایا اس کے بعد پھر تمہیں موت ادا فرمائی تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہوتی ہے زندگی اور ایک ہوتی ہے موت یعنی عدم سے وجود میں آنا یہ زندگی ہے اور وجود سے پھر معدوم ہو جانا یہ موت ہے لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العالعالمین ایک اور مقام پر اشاعت فرماتا ہے کہ اللہ طلف سحین وطیلم فیوسک الطی قدا علیہ کہ جب بندہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وفاطا فرمائی اور اس کے بعد اس نے چاہا تو اسے پھر زندگی عطا فرما اور چاہا تو اس کی روح کو کھینچ دیا کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میری کال ڈراپ ہوگی تھی آگے میں دوبارہ پھر کال کیا ہے سے شاید بہت زیادہ جی سر کوشچن یہ تھا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میری مسز نے ایمس اس کے لیے منت وہ تو میں سمجھ میں منت مانگی تھی انہوں نے اس وقت حالات نہیں تھے عمرہ نہیں کر پائے اس کے بعد کی سیچویشن بتائیے لیکن تھوڑا سا پلیز مختصر وقت میں ہاں جی تو بس یہ سوال تھا دوسرا یہ سوال ہے کہ اس اشرائے مل میں جو آپ نوافل ہیں ان کا کیا نیت کرنی چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ سونا ہے لیکن قرض بھی کافی سا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے سونے کو میں بیچی تو بھی وہ قرض نہیں ہوتا تھا اس میں زکوات کے بارے میں آپ مجھے بتائیں یعنی قرض جو ہے وہ سونے کی رقم سے زیادہ ہے اس پہ کلام کرواتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں انگلینڈ سے کال کی مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے موت کے تصور کے حوالے سے تو اب ہم بنیادی تصور کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ زندگی اور موت ہمیں کیوں اٹا فرمائی فرمایا نتیسے پارے میں اللہ خلق الموت اور حیات علیم ائکن عام کی وہی رب ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا کیوں جانچ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اچھے اعمال کر کے اللہ قبار کا وطالعہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور کون برے اعمال کر کے اس کی ناراضی مول لیتا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ قبار کا وطالعہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اس لیے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے اس کی رضامندی حاصل کریں اور اگر موت ہمیں عطا فرمائے گا تو اس لیے عطا فرمائے گا کہ ہمیں موت کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے زندگی اور موت کے فلسفے کے اگر حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں یا ان کی موت کی سختی کے عالم جو ہے اس حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں دو باتیں دو مختلف چیزیں ہیں کیسے دیکھیں گے ان دونوں باتوں کو دیکھیے زندگی جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے جو حدیث پاک میں آیا کہ جو یہاں پر تیار کرو گی اسی چیز کو وہاں پر تم پاؤ گے تو زندگی اگر قرآن و سنت کے عین مطابق گزرے اسوا رسول کے مطابق گزرے ابتداء رسول کے مطابق گزرے اور ایمان کی وہ دولت اس کے سینے کا محفوظ ہو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 سر میں اسپین سے ساثر بول رہا ہوں اسپین سے فیصل صاحب فرمائیے سر یہ دو کون ہے سر چلو کو مرنے کے بعد میت کے وزن کا بھاری ہو جانا کیا میت کا گناگاہ سمجھ جا سکتا ہے اور ہلکا ہونا کیا میت لیک ہے اور دوسرا کویکسین ہے سر کیا ٹیلی پر نکال جائز ہے اگر نہیں تو جن کا نکال ٹیلی رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکومت ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسپین سے کال کی اللہ صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی دین اسلام میں موت اور زندگی کا جو فلسفہ ہے یعنی زندگی اور موت کے فلسفے کو اگر ہم بہت آسان انداز سے سمجھنا چاہیں جس کو قرآن مجید سقان حمید نے بہت سہل انداز میں سمجھایا کہ کی فی فیصل اللہ کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام غزوات میں جانے سے کیونکہ جان دینے کا مسئلہ ہے تو اس میں ججک سی پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ گھروں میں بیٹھے رہو گے تو کیا موت تمہیں نہیں آئے گی فرمائی نما کن تم یدری ولو فی مشیدہ کہ تم اگر کہیں پر بھی ہو تو موت تمہیں دبوچ لے گی پکڑ لے گی چاہے تم اپنے لیے پکے قلعے بنا لو سیدنا طرح سیف بن سعیف اللہ حضرت خالد بن بلی ربی اللہ تعالیٰ عنہ و ردا اللہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کے نزا کا وقت قریب تھا تو آپ کے صاحبزادے آپ کے قریب تھے تو دیکھا کہ سیف بن سعیف اللہ جو ہے ربی اللہ تعالیٰ عنہ ردا رو رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو صاحب داد دا نے دا رسکی کے حضو کیا کوئی شدت مرض یا جناب جو ہے کہ اس کی سختی کی بنا پرونا پر آ رہا ہے فرمایا نہیں میں چاہتا تھا کہ میں کطالفی صبی اللہ کروں اور اس کے اندر کفار کے تیز دار اسلحے سے میری جو گویا کہ جان جائے لیکن میں وہاں پر ان کے نرخے میں داخل ہو جاتا لیکن پھر بھی آفیت کے ساتھ بچ جاتا تو میری موت تو اللہ نے اس بستر پر رکھی اور قرآن نے حق فرمایا کہ اینا کم تم یدر کمل موت وم تم فی بروج مشیدہ تم جہاں پر بھی ہو موت تمہیں دبوچ لے گی اور گویا کہ تم اس سے بچ نہیں سکتے آج پاک میں آتا ہے جس کو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اس مفہوم کو ارشاد نبی کریم علیہ السلاۃ السلام ہے کہ بندے کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے ٹھیک جگہ پر وہاں پر وہ پہنچتا ہے اور وہیں پر اس کو گویا کہ موت واقع ہوتی ہے اور اسی خمیر سے اس کو بنایا جاتا ہے یہاں سے شیخین کا مرتبہ بڑا اجاگر ہوتا ہے امام ملت و دین امام سیوٹی علیہ رحمت نے جامع القبیر کے اندر جمع الجوام میں صدی پاک کو نقل فرمایا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ بنایا گیا یہ بنایا گیا ہاں اور آج بھی آپ رکھیں گے گمبد خزرہ کے نیچے وہ سردار علی اصلاح اسلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں تو حدیث پاک سے کا وہ جملہ اس کی پوری صداقت کے ساتھ وہاں پر واضح ہوتا ہے کہ بندہ جہاں پر جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا جہاں سے مٹی لی گئی ہے وہ وہیں پر گویا تھا یعنی یہ طے ہوا کہ جس جگہ کا مطلب اس مٹی کا ساتھ ہے اس کے ساتھ اسی جگہ پہ جا کے جو ہے اسے دفن ہونا ہے اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں دفن ہو بہت ہی سختی جو ہے وہ کتاب کیسی ہے یعنی اگر ہم اس سختی کو سمجھنا چاہیں اور اس پر کلام کرنا چاہیں اور ضرور آپ سے کلام کروائیں گے آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بعد افتار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اخبار حاضر خدمت ہے ناظرین گفتگو چل رہی تھی موت کے حوالے سے بات کرتے ہیں موت کی سختی کے حوالے سے اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب ایک شخص کو موت آتی ہے تو اس کی سختیاں کس قسم کی ہوا کرتی ہے مفتی صاحب کیا فرما دیتے سوال کریم علیہ رہی سلاط ایک مجلس میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ مسکرا رہے ہیں ہنس رہے ہیں تو آکارے ہی سلاخ و اسلام بڑے ہوئے تو فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ موت کی سختی کیا ہے تو تم ہنسنا بالکل چھوڑ دو اور پوری زندگی روتے رہو اسی بات کی طرف دسویں پارے میں اللہ رب العالم اشارہ فرماتا ہے چل یہ حقوق کلیل ولیحقوقیوا کہ اگر تمہیں یہ چیز معلوم ہو جائے تو تم پوری زندگی روتے رہو اور بہت کم ہسو تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے نبی کریم علیہ السلاط وسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ کا علیہ نے اشاعت فرمایا کہ کی سختی ایسی ہے کہ اگر تلوار کی تو ضربے کسی کو ماری جائے تو یہ موت, کے ایک موت کا ایک جھٹکا جو ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے حضرت عیسہ علیہ سلاط و سلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تشریف فرما تھے قبرستان میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک مردے کو کمب بھی از کر کے زندہ فرمایا وہ مردہ زندہ ہوا کیونکہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت کی سختی کیا ہے جب وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا پھاڑتا ہوا آیا تو اس نے کہا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی تو عیسہ آ فرمائے کہ نہیں میں روح اللہ ہوں اور میں نے تمہیں حکم دیا ہے تم زندہ ہوئے ہو بتاؤں کہ موت کی سختی کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے مرے ہوئے سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک مجھ سے موت کی سختی دور نہیں ہوئی بے شک اللہ صاحب بہت سے مذاہب یا بہت سے نظریات یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب انسان جب مر جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ پھول کی شکل اختیار کر لیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب اسے دوبارہ لوٹ کر آنا ہے مختلف جو ہے وہ اجسام میں ڈھل کے آنا ہے مختلف قسم کے مختلف نظریات موجود ہیں لیکن ایک حقیقت تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ موت تو آنی ہے اس سے انکار نہیں ہے کیا موت سے کوئی شخص بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے دیکھیے پہلے تو مفید صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے لے جاؤں سہی بخاری شریف میں آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے مناعد علی ولی فقد عظم تو بلحب کہ جب کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں کہ جی. بلاد کی جو حدیث ہے اس کے آخری جملے مومن کی موت کے حوالے سے بہت زیادہ جاذبیت اور معنویت والے ہیں اب کریم اپنی قدرت باہرہ کا اظہار کرتے ہوئے عشا فرماتا وما تردت و انشئین انافائل کہ میری قدرت کسی بات میں توقف نہیں کرتی تردد نہیں کرتی مگر یہ کہ میری قدرت وہ کام کر جاتی میں وہ کام کر جاتا ہوں تردی لیکن جب مومن سالح بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو میری قدرت توقف سے کام لیتی ہے تردد سے کام لیتی ہے رکتی ہے فرمایا کس میں رکنے کی کیا بات ہے اور توقف کی کیا بات ہے فرمایا وہ میرا اتنا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ ہوا یقر یکرہ... کہ وہ, کہ وہ... موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا اچھا اب دیکھیں بات پھر وہیں آ رہی ہے گھوم پھر کے کہ ایک شخص اگر بچنا چاہے یا وہ دعویٰ کرتا ہے میں بچنا چاہتا ہوں تو کیا وہ بچ سکتا ہے اس پر کلام کروائیں گے نازن رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد گیا ہے بنو